ہمدرہ و نستعینه و نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ونعوذ من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحان الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده, وحده, وحده, وحده, وحده محمد اما بادزی صاف مرسولہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی القریم و نحن و لازالک اللہ من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین موزے سامین السلام علیکم میں دعا مانتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہتا ہوں اور اس کی پناہ مانتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو یا وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو سامع موقع مال عنوان کے مطابق میں نے آیا تک کریمہ پڑھی ہے اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی آپ تو حق سننے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دانا کے تین نشان لکھے ہیں پہلا نشان یہ ہے کہ اگر نصیحت کوئی اسے خدا رسول کے حکم کے مطابق کی جائے تو اس کو جلدی مان لے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 لا الہا, یہ بھی پہلے نفی ہے اللہ, اللہ بعد میں ہے جب تک ہم جھوٹے معبودوں کا انکار نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا اقرار ہمارا قبول نہیں ہوگا تو ایک ہے بندہ شیطان وہ ہے کافی بندہ مومن بندہ رحمان وہ ہے مومن بندہ رحمان بندہ کافر بندہ شیطان وہ ہے کافر بندہ رحمان وہ ہے مومن بندہ نفس وہ ہے منافق منافق سب سے کفر میں سخت سے سخت جنس جو ہے وہ منافق کی ہے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 سارے بلندی کے درجے ہیں لیکن لو محفوظ میں اس کا نام تھا ابلیس اب لو محفوظ والی جو قلم ہے نا وہ غالب آ جاتی ہے اس لیے دعا مانگو کہ اللہ تبارے و تعالی ہمارے لو محفوظ میں ہمیں بہشتی تھی لکھ لے مزد سامعین میں آپ کو بہشت دینے نہیں آیا غور سے بات سننا کہ بحث کی بشارت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی باقی ہم بحش کا راستہ بتا سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں بحشتی ہے فلاں بہشتی ہے فلاں یہ دکھ ہے کہ مجھے اپنا پتہ نہیں کہ میں دولتی ہوں یا جاننی مجھے اللہ جوتے مار کر جاننا میں گیے تھے مجھے اپنا پتہ نہیں آپ کو کیا میں بحث کی بشارت دوں عالم تو بحش کا راستہ بتا سکتا ہے بحسٹ کی بشارت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی باقی جو کہتے ہیں تم بہشتی بن گئے یہ سب جھوٹ ہے یہ بہشت ہمارا خیال ہی ہے اللہ والا بحش جو ہے وہ بہت مشکل ہے تو تعظیم اللہ کی تعظیم بذات بھی فرض ہے اور اس کی تعظیم حکم میں بھی فرض ہے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 تو شیطان نے اللہ کی بے تعیمی کی فی الحکم ایمان سے کہو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سیدھا کر اللہ نے حکم دیا تھا نا تو اس نے کہا میں آدم علیہ السلام کی تعدیم نہیں کرتا اس وقوف کو یہ پتہ نہیں کہ میں اللہ کی تعلیم تازین بے تعدیمی کر رہا ہوں فی الحکم تو پہچانا بندہ حکم میں جاتا ہے تو شیطان مارا گیا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 یہ حساب کتاب کرنے والے یہ جادوگر یہ فال پہننے والے یہ سب تیرے ہی کاشت ہیں بھوپے وغیرہ یا اللہ تیری ازان ہے میری ازان اللہ نے فرمایا یہ گاجے بازے جو ہیں آوارے گانے اور یہ باجے یہ تیری ازان ہے جہاں ہوگی تیرے اکٹھے ہو جائیں گے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 اور امیر بہستی پانچ سو سال غریب بہستی کے بعد جائے گا بہست میں اور صحابہ میں حضرت عبد الرحمن ویل امیر تھے صحابہ میں بہشت میں وہ بعد میں جائیں گے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 اور شیطانی فتنا جو آج کل عام ہے جنہیں بھوپے کہتے ہو ارے یہ شیطانی کا سد ہیں ایمان سے جھوٹے پیر کی نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں مانے نہ مانے ایک جھوٹا پیر جو تعویز دے اور پیسے مانگے وہ بھی سمجھو جھوٹا ہے کسی ولی کا یہ شعار نہیں تھا لوگ تعویذ لے جاتے تھے سینکڑے ہم نے بڑے بڑے اولیاء کرام کی صحبت دیکھی ہے تعویذ لے جاتے تھے پیسے دے جاتے تھے تو لے جاتے تھے لے لیتے تھے نہیں دیتے تو آپ مانگتے کسی ولی نے مانگا نہیں آج تک یہ ثابت کرو حساب کرے دوسرا پہلے پیسے مانگے دوسرا جو حساب کرے تو یہ سمجھو شیطانی استدراج ہے یا استدراج ہے یا شیطانی شیتانی ہے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 یہ شیطانی کافت کی بات کر رہا ہوں جو وہ کتنا مدد کرتا ہے اپنے کی جس طرح نبی اپنے اللہ اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے شیطان بھی تو اسی طرح پھونکے مار کر مدد کرتا ہے نا ان کی یہ جو بات کر دے سمجھو شیتان یہ سدراج ہے ارے ولی کامل کی نشانی اللہ نے بتا اللہ دینا آمانوا قانو یہ ارے میرے ولی جو ہیں وہ ایمان والے ہوں گے اور پرہیزدار ہوں گے یہ نہیں بتایا کہ کرامتے دکھاتے تھے ارے ولی کرامت کے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 جب وہ کھانے آ گئے فرشت ایک نوران ایسے ایک چمکی شکل میں آیا شیتان بیٹھ کر کھانے تقسیم کر کے رکھ کے گیا تو سب نے پڑھا لا ولا کتا الا بلا علیم جا پڑھا یا دیکھا وہ سب کے آگے گندگی رکھی ہوئی ہے بدبو ہے وہ شیتانی فتنا تھا اس لیے مسلمانوں اگر ماں بک الفطرت کوئی بات دیکھو بھی صحیح شریعت پر وہ نہیں ہے سمجھو شیتانی کھیل ہے یا استدراج ہے یہ ولی نہیں ہو سکتا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 چار قبیلے تھے چار قتل قتل پر آگئے ایک دوسرے کو تلواریں اٹھ گئیں ہر ایک نے کہا ہم اس نے کہا میں حقدار ہوں اس وقت کے رکھنے کہا او اس قبیلے نے کہا میں اسی طرح چارے قبیلے اپس میں قتل و کارت میں تیار ہو گئے تو سید المیا تشریف لائے رحمت اللہ امین تشریف لائے ابھی بے کا اعلان نہیں فرمایا تھا رسالت کا اعلان آپ نے نہیں فرمایا تھا تو انہوں نے کہا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 جب آپ نے رسول ہونے کا اعلان کیا تو سارے باغی ہو گئے معلوم ہوا کہ ذات کا میلاد منانا آسان ہے یہ تو برطانیہ بھی, بھی منایا جا رہا ہے ارے ہر جگہ منایا جا رہا ہے لیکن رسالت کا میند جو ہے وہ کہیں نہیں منایا جا رہا حکم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 کوئی ارد جوہر کے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی مسلمان ایک تھندار ڈالنو ہے تھانے دار ہے ذات کے ساتھ ہے تھنداری اس کی صفت ہے ذات اس کی جوہر ہے ایمان سے کہو جب تھندار مر جائے گا ذات مر جائے گی ارے صفت رہے گی تھنداری رہے گی مسلمان کچھ دماغ سے سوچنا بادشاہ ہے جج ہے پٹواری ہے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 نہ ہماری کتاب منسوخ ہونے سے پاک ہے اس کتاب کا بھی کوئی نہ کتاب ہے نہیں اس نے سارے کتابوں کو منسوخ کر دیا توریت کو منسوخ کر دیا انجیل کو منسوخ کر دیا زبور کو منسوخ کر دیا اور چھوٹے چھوٹے, چھوٹے چار کتابیں تو ہمارے رسول اللہ جو ہوئے ان پر کتابیں اتری ہیں اور باقی کے احکام چھوٹے چھوٹے صحیفوں کے ساتھ دیے گئے یہ سب صحیفے بھی منسوخ ہو گئے جب بڑی کتابیں منسوخ ہوئی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 کہ دین ہمارا اپنا ہے یا خدا رسول کا حکم ہے ارے جو سنت بٹھائے اس کے گھر کا کھانا نہ کھاؤ جو واجب کا تارک ہو اس کے گھر کا کھانا کھاؤ ایمان سے کہنا واجب نہیں ہے ہم میں مسلمان ہو او! اور ہسن بشری رحمت اللہ علیہ کو ایک تابی نے کہا کہ آپ مجھے نصیت کرے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 گانے باتے مت سننا اس سے دل مردہ ہوتا ہے اور بندہ لذش میں آ جاتا ہے یہ آپ نے نصیحت کی حسن بصری رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ اس کے تاثرات بتاؤں کریب عورت کے قریب ہونے کے دین جو ہمارا نہیں ہے علم شریعت علم عمل اخلاص اور تصو حسن اخلاق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 اور انسار بھائی کو دے جاتا ہے گھر کے سودے سود لے کر دینا تو روزانہ انصاری بھائی سودے لے کر دروازے کے اندر رکھ دیتا تھا کنڈی کھٹ کر واپس آ, کٹ کٹا کر واپس آ جاتا تھا بی بی پاک آ کر سودے لے جاتی تھی ایک دن وہ نزدیک کھڑی تھی اس نے کھٹکھٹایا دروازہ تو بی بی پاک نے ہاتھ بہر کر دیا ارے صحابی جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے مسلمان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 اور پھر اللہ سے عرض کی یا اللہ پاک میرا مجھے مکان ہی نہیں دیا اپنے مکان دیتے میں چھپ تو جاتا اللہ نے فرمایا عیسا علیہ السلام تجھے مکان تو نہیں دیا لیکن تیری شادی حرو سے کروں گا اور میلاد خود میں مناؤں گا ٹھیک ہے تجھے مکان نہیں دیا اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسا علیہ السلام ہمارے رسول دین ہمارا جتنا تحفظ کرتا ہے ایمان سے مسلمانوں اور عورت کا کرتا ہے پھر اخلاص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 لالوں والا وہ گم ہو گیا اگر کسی کو ملا ہو تو دیں آپ نے فرمایا تو بندہ تو مل گیا اب میں اسے دے دوں مجھ پر تو حرام ہے آپ نے جا کر لال دیا اس نے پانچ ہزار روپیہ نکاح کر دیا آپ نے فرمایا یہ تو میں اللہ سے اجرت لوں گا اس نے کہا نہیں پانچ ہزار تیرا ہے میں بخش آپ نے فرمایا نہیں یہ کم ہے اللہ بہت دے گا میں اس سے لینا چاہتا ہوں تو وہ لکھتے ایک دن میں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 تو آپ دودھ کا پیالہ لائے پیچھے وہ خیال کر رہا ہے کہ یار تلاش میں تلاش یہ تو انصاف نہیں ہے تو آ گیا انصاف نہیں ہے تلاش تو آدھا کس کا لیتا ہے اس نے کہا فرمایا میں آدھا نہیں لیتا ارے یہ تو اٹھا نہیں سکے گا تیرا ایک ہاتھ ہے بھاری گنڈڑی میری باندھ آندھی میں جہاں چاہے پہنچوا گا میں کچھ لیتا نہیں تو سے اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے اس نے باندھ دی آپ کی بھاری اور اپنی چھوٹی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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے مو علیہ السلام کو فرمایا اے موس علیہ السلام تو نے میرے لیے کیا کیا یا اللہ پاک میرا نمازیں پڑھیں روزے رکھے میں نے تیرے احکام مانے ذکر اذکار میں زندگی گزاری فرمایا موسا علیہ السلام یہ سب کچھ تو نے اپنے لیے کیا تو نے میرے لیے کیا عرض کیا اللہ پاک میرا تو بتا تیرے لیے کیا کروں آپ اللہ نے فرمایا میرے لیے یہ کر کہ میرے دشمن کو دشمن سمجھ اور میرے دوست کو دوست سمجھ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 اور طلب کرنے کا حضرت السلام جا رہے ہیں فرمایا راستے میں مجھے دینا اور راستے میں گیا ایک روٹی کھا گیا اب حضرت السلام نے فرمایا روٹیاں کہیں دیا فرمایا میں نے تین دی تھی تو دو دے رہا ہے اب رسول خدا کو نوز بلا جھٹلا رہا ہے کھا گیا بہمان کہتا, تو تو کہتا ہے دی مجھے دو تو کہتا ہے تین دیا میں نے آپ خاموش ہو گئے آگے گئے تین اینٹیں سونے کی پڑی تھیں آپ نے فرمایا بانٹ لے ہاں بانٹ لو فرمایا ایک تیری ایک میری اور ایک اس جس نے تین روٹیاں تیسری روٹی کھائی کہتا ہے یہ رسول خدا تیسری روٹی تو میں نے ایمان سے کھائی ہے میں نے آپ کو جھوٹ بول دیا یہودی ہے وہ تیسری اینٹ لینے کے لیے نبی کو دنیا اب اینٹ آ گئی اب اقرار کر رہا ہے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 سوچتا جا رہا ہے اس نے جا کر روٹیوں میں زہر ملا دی اب ادھر دو بیٹھے ہیں کہتا ہے بے وقوف ایسا کریں اس کو مار دیں ایک ہی تو ہماری بھی ہو جائے گی ایک ہی دوسرے کیوں دیں یہ ہے دنیا کا وفا اب وہ لے آیا روٹی وہ آتے ہی انہوں نے چھڑا پھیرا اس کو مار دیا اب روٹی یہودی مرا پڑا ہے انہیں کیا پتا روٹی میں زہر ہے وہ روٹی کھانے لگ گئے دو وہ بھی مر گئے وہاں تو تینیں اینٹیں وہی رہ گئیں یہ دنیا کا انجام ہے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 بشر المنافکین محبوب منافقوں کو میرے دردناک عذاب کی بشارت دے دو یا اللہ منافق کون ہے اللہ زینافرینا اولیا منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے کیوں اللہ نے فرمایا ان تم سس کم حاصل تسو ہم تمہاری برائی تمہاری اچھائی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 <سؤال> تو سکول میں کنجری کنجر نیچ کاؤں میں بھی ساری ملی ہوئی ہے ایک کنجری <سؤال> کی بیٹی جاری رہی تھی میں نے اس کا لباس دے کر میں نے کہا بیٹی یہ لباس وہ <سؤال> ہنس پڑی کہتا ہے چاچا میں تائفا کی بیٹی ہوں میں چاہے نندی ہو کر جاؤں تو میں مجھ پر جائز ہے تو سکول میں جو ہے ہم بھی ہیں تو امتیازی مذہب ہے اس نے مرد کے لیے نکالا ہے سار جس کو ہم بڑا لقب کہتے ہیں سار سار سارا دن है? ایمان سے کنجر کو سر نہیں کہہ سکتے میں نے چھوٹے کنجروں کو بڑے کنجر کو سر کہتے سنا چھوٹے چور ڈاکو بدماش سب سار میں آ گئے اتنا گندا عرفات ارے جس کو یہودی سار کہے وہ بھی بندے کا بیٹا ہوگا ایمان سے کہو, شیطان جس کو کہ سر اللہ نے کافر کو شیطان کہا ہے وَا خل... وَا کافروں کو اللہ نے شیطان کہا ہے اور یہودی جو ہے یہ شیطان کی شکل میں موجود ہے سر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 ہم نے کانگریز نے اونچا نام دے دیا ارے جنگلوں میں بھی لیڈیز پک گیا ماں خاتون تھی بیٹی لیڈیز ہے ماں مٹی سے نہاتی تھی بیٹی شیمپو سے نہاتی ہے اور شیمپو یہ اس کا ہے لیور برادری کا ہے ایسی قوم ترقی نہیں کر سکتی ابو ڈیڈی ابو کو ڈیڈی کہتے ہیں ڈیڈی کہوں کیسے ہے ڈیڈی کسے کہتے ہیں مجھے یونیورسٹی کا ایک بندہ جو سی ہے وہ کہہ رہا ہے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 ہمارا معاشرہ ہے ٹیڈی دیکھیں نا چھوٹے چولے والے ہیں آگے پیچھے ننگے وا نا کمیس ہو ذکر کیا دونوں دوبر چھپ گئے ایمان سے کہ قرآن ہمارا مسالے رہا ہے نہیں آئے ارے ہمارے رسولوں نے یہ چھوٹے چولے کسی نے پسند کیے کہاں قوم چلی گئی پھر تو مسلمان کہلاتا ہے ایک بزرگ نے کام مومن جو ہے مکنتیس ہوتا ہے کھینچتا ہے کھینچتا نہیں اگر کھینچتا ہے تو وہ منافع ہے منہ می نہیں ارے یہی مسلمان کھینچ کر لاتے تھے اب تو کھینچا جا رہا ہے پی ڈی لباس بینڈ پتلون کمی اس بیچ میں یہ الماری ہے الماری وہ ہے شوکیش شوکیش سودا تو بند کر لیتا ہے لیکن سودا باہر سے نظر آتا ہے سوچ لینا جب جب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 لڑکا خراب ہو جاتا ہے مسلمان ہماری ارے کچا کمرہ بنا لے روکی سوکھی کھا لے دھی بہن کو گھر بٹھا لے یار وہ محمد بھائی فرماتے ہیں بے غیرتی یاری نالو سنگ پتے دا چنگا ارے بے غیرتی دے مرغے نالو ساتھ سرو دا چنگا مسلمان یہی تو نکا خدا سے تعلق بن جائے گا خدا کی قسم تیرا بھروسہ خدا سے ہو جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کے دروازے بنی اسرائیل کی قوم کی طرح تمہیں کھول نہ دے روزی کے تو مجھے لانت بھیجنا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 ووٹ چھوڑ دو ٹی وی گھر میں نہ رکھو واخر و داوان الحمد الحمدللہ رب العالمین اور اس نے کہا بھائی ہر ایک جماعت کا جھنڈا ہوتا ہے دیوبند کا یہ پیپل پارٹی ہے یا مسلم لیگ ہے تمہیں میں غیرت کا جھنڈا بتاؤں ہاں وہ بزرگ تھے کیا ڈرتے کہا بے غیرت کا جھنڈا اس کے مکان پر انٹی نہ ہوگا قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے آگے کہتے ہیں ٹی وی سے کنجری ٹھیک ہے گھر میں نہ چالے رات دن کنجر کھانا گھر بنا کتنا بڑا طوفان ہے کہو ایک کنجری کنجرا کوئی آنے دے گا گھر میں اور یہودی نے ٹی وی کے ذریعے افغانستان وہ مفت ٹی ویاں لا کر دے رہا ہے ارے ٹی وی کے ذریعے ہر گھر میں کنجری کنجر ناچ رہے ہیں انہوں نے نام بدال لیا مسلمان پہرا ہمارا دماغ خراب کرنے کے لیے یہ گلوکار فن کار اداکار ہیں کنجری کنجر انہوں نے نام بدالے ہیں جس طرح ہجام جو ہے نا یہ بال تراشتا ہے حجام جانتے ہیں آپ وہ پہلے حجام لکھتا تھا وہ نیچے دیکھ رہا تھا اب یہودی نے اسے اکر کر دیا اب وہ بہر لکھا ہوا ہے ہیئر سر وہ نام مراد ہیئر ڈریسر نہیں حجام کو کہتے ہیں نہیں جی یہ گلوکار فنکار ہیں ارے گلوکار فنکار بھی کنجر کو کہتے ہیں انہوں نے کنجروں کے نام بدالے یہ تین چیزیں یہودیوں کی ہیں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 یہ برائی کا درس دیتی ہے مسلمان جو غیرت مند ہے وہ ٹی وی کو گھر میں نہیں آنے دے گا کنجریاں اور کنجر ناچتی ہیں مسلمان اپنے مسلمان والی روایت چھوڑ ارے ہمارے تمہارے بزرگ بستی سے قریب گانے نہیں دیتے تھے ایمان سے تمہارے ہمارے دادا آپ کو پتہ نہیں ہے روایت بستی کے ساتھ نہیں گانے دیتے تھے اور سر ننگا آتا تو اسے بچھا دیتے تھے جوتے تو لفر آ گیا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 یہ بے وقوفی کا سوال ہے کہ اللہ اقبال آپ نے فرمایا خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم تو سمجھتے تھے کہ فراغت لائے گی تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ملحد بھی ہو جائیں گے وہی ملحد ہے وہی ظالم ہے مجھے چپراسی سے لے کر ایک بندے کا بیٹا دکھا دو لوٹنے والے ظالم درندے واشی ایمان سے مائیں مجھے یہاں قتل کر دینا ایک بندہ مجھے دکھا دو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 کو انف سکم و اللہ نے فرمایا اپنے خاندان کو اور آپ کو میری آگ سے بچا لو یہی دوستی ہے بیٹا بیٹا انہیں میری آگ سے بچاؤ روزی میں دوں گا ارے جو اس نے ذمے لگائی اس کا فکر ہے جو ہمارے ذمہ ہے بے فکر ہے تو میں جو پیغام دیتا تھا چاہتا تھا وہ دیا آزم بلند آور سوز جگر آور علامہ اقبال فرماتے ہیں آز بلند آور سوز جگر آور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 دین ایمان ہمارے بیٹی بہنوں کو یا اللہ پردہ نشیب فرما یا اللہ ہمارے عورتوں کو بھی غیرت مند کر دے یا اللہ ہماری عزت بچا دے تمام مومنین حاضرین کی عزت بچا دے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق ہی محمد ہی اجمائین بے رحمت یا, یا اللہ بستے کو آباد کرتے